بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریزی کا حشر آج سارا دن گرم تحریروں میں گزر گیا ذائقہ بدلنے کے لیے ایک تازہ واقعہ یا لطیفہ حاضر خدمت ہے میرے ہم قفص مہربان کو انگریزی نہیں آتی جس کا وہ برملا اظہار کرتا ہے اور اسے اس سیکولر دور میں اپنے اس گناہ پر کوئی ندامت بھی نہیں ہے آج کھانا پکاتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر فلاں ملازم موجود ہوتا تو مجھے کوئی پراگلم نہیں ہوتی میں نے کہا مہربان یہ پراگلم کا کیا مطلب کہنے لگا کوئی مشکل نہیں ہوتی میں نے پوچھا یہ پراگلم کس زبان کا لفظ ہے اس نے کہا پنجابی کا غالباً وہ غلطی سے انگریزی لفظ پرابلم کو استعمال کر بیٹھا تھا مجھے اس کا بگڑا ہوا تلفظ سن کر خوشی ہوئی حقیقت یہ ہے کہ انگریزی الفاظ بلکہ خود انگریز اسی طرح کے سلوک کے مستحق ہیں